بسم الله الرحمن الرحيم شرع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلق و کتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع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 جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کف کپا کر اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اللہ یوم تم بے تکذبون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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بِهِمْ ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلما كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اور جو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 انل مرل بے حد ام ہم قومو پاون کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پرور دگار کی فضل سے نہ تو کاہل ہو اور نہ دیوانے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 ہم ام قرق امحم الخال ہم ام خلق بل لا ام عندهم ربك ام هم ام لهم سلم يستمعون فيه استمون مستمعهم بسلطان قانوی کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں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 کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے کی سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإِن يَرَوْ كِسْفًا مِّنَ مین اللہ <نُجومًا> اور اگر یہ آسمان سے اگر آپ کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے تو کہیں کہ یہ تو گاڑا بادل ہے بس ان کو چھوڑ دو